اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبالحر سے کوئی منانی اپنی لام عمر کا معنی چاہیے کہ نہیں کرنا Hmm. وہ اپنے ہاتھ ah, مرتبہ نا, ناک جاڑے. ناک جاڑے ah, hmm. یا وہ سیلا کا سراسن فَإنهُ يدنى حضرت رضی اللہ سے ادع جب بے سے کوئی ایک مہینہ اپنی نیز سے پڑھا یا وہ اپنے ہاتھ کو یہاں تک یا وہ سلحا وہ دو اس کو سلاسن کی جانتا نہ کہاں جدو یہ ہاتھ میں رات گزاری متفق مسلم کے ہیں لفظ مسلم مسلم کے لفظ ہیں حم هو اللطيف هو اللطيف بيدنا صابر عطا رضي الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم اس بين ال و ا لفظ ل و بال تنفس الاستنشاق الا ان تكون صائم من اخرجوا ال بعض وصفاكمه زيما وليت روده روده غيروا يا تو اذا تن في روايه تن ها اذا تمظى تمظط تبزقت تبظى رضي الله تعالى عنه سرته رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا اسبيل هو جوع اسبيل جوع اچھی طرح کر اچھی طرح کر گرو اور فلال کر بین الساس بی بی اپنی انگلیوں کے درمیان تھا اور, اور, اور, اور مبالبہ کر پانی چڑھانے کا ناک میں پانی چڑھانے کا حالت میں اور جب کرے تو مز مز کلی کل حضرت عثمان فلانو سے بے شک نبی صلی اللہ علیہ کو خلال کر لے لیتا اپنی دڑی کا نکالی کرا دیا نے دیے گئے دو سلس مد یا لایا گیا آپ کے پاس دو سلس مدا بس شروع ہوئے شروع ملنے لگے اپنے دونوں بازو ہاں باب زیرا بازو کو مانا کر لینا اردو زبان اتنی وسیع نہیں ہے اپنے بازو کو ہاں نکالا وقال کو اکمل میں ہے ان پکڑا لیب نہیں یا اپنے کانوں کو وہ لیتے تھے اپنے کانوں کے لیے پانی اس پانی کے علاوہ جو انہوں نے اپنے سر, سر دنیا کے دنیا لیے اس کو نے اور کہا ہے اس اس کی صحیح ہیں اور صحیح کرا دی دیا نے بھی صحیح قرار دیا ہے اس کو ترمدی نے بھی صحیح قرار دیا ہے وہ ہوا امدا مسلم اور وہ مسلم کے پاس مینہادل بج ہی اسی سنل سند سے لفظ آتی ہیں لفظ ان الفاظ کے ساتھ سر سات سے بچے, بچے ہوئے پانی کے علاوہ اپنے ہاتھوں سے بچے ہوئے پانی کے علاوہ اپنے سر کا مسا کیا ہو اور وہ محفوظ ہے یہی محفوظ ہے یعنی کہ وہ رابی نے غلطی کر کے اس کو سر اور کانوں کے مسے کے درمیان بنا دیا حالانکہ وہ ہاتھ دھونے اور سر کے مسے کے درمیان ہے نیا پانی لینا چلیں جی کس کس کی باری آج پہلی باری کس کی ہے اڑو اونچی آواز سے ذرا وسلم والا والا وسلم وسلم من وسلم. من، جاراً. ترجمہ میں نے سنا سمی تنا وسلم بے شک کی محجہ لیں <لینہ> لازم ہے کہ وہ کر لے وہ ہو رہی رہتا رضی اللہ عنہ کالا سیدنا ابو ہو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا انا امتی ہی بے شک میری امت یا آئیں گے وہ یوم القیامتی قیامت کے دن غرن الوضو وضو کے اثر سے غرن محجاری غرن کہتے ہیں چہرے کی چمک کو غرن چہرے کی چمک چہرے کی روشنی اور محجلین ہاتھوں اور پاؤں کی چمک یعنی کہ ان کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے غرن چہرہ چمک رہا ہوگا. اس میری مت آئے گی قیامت کے دن اس حال میں کہ وہ چمکتے چہروں والے ہوں گے محجالینا چمکتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے ہوں گے من اثر البو ای کے اثر سے فمانی استطا امین تو جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے این یوتیلا غراتا اپنی روشنی کو لمبا کرنے کی جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے یوتیلا غراتا ہوں اپنی روشنی کو غراتا غر اپنی روشنی کو این یوتیلا لمبا کرنے کی ان مزارے کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے نا تو یہ ان مستریہ ہے اس لیے یوتیلا کا معنی مستر والا کریں گے یہ کہ وہ لمبا کرے اپنی روشنی کو یہ بھی مانا ٹھیک ہے لیکن زیادہ مناسب کیا ہے کہ اس کو مستری معنی کیا جائے تو جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے گر رہا ہوں اپنی روشنی کو لمبا کرنے کی پل یا تو اس پہ لازم ہے کہ وہ کر لے متفاقن علیہ و لخلی مسلم الفاظ مسلم کے ہیں یہاں تک ہاتھ ہوتا ہے کل بتایا تھا ہاتھ کی انگلی سے لے کے کندھے تک یادن اتنا سا حصہ ہتھیلی کف یہ جوڑ جو ہے اس کا رسغ اس جوڑ سے لے کے کوہنی کے جوڑ تک ساعد کوہنی مرفق مرفق سے لے کے کندھے تک آزود قطح. ان ساری چیزوں کا مرکب یدن کوہنی سے لے کے ہاتھ کی انگلی تک زیرا یعنی کف رسو ساعد اور مرفق کا مجموعہ زیرا اور ساتھ آدود بھی شامل ہو جائے تو یدن ٹھیک ہے کندھا کاتف ہے وہ آزود سے اوپر ہے کاتف کندھا اور کندھے اور گردن کے درمیان جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں آتف آت یہ جگہ شانہ کہتے کندھے کو بھی شانہ کہتے ہیں لیکن یہ درمیان والی جگہ ہے نا اس کو بھی شانہ کہتے ہیں مرفق و ان ابھی ہو رہی را تار اللہ تعالا سوری یہ واو کیا سا ہے کیا سی گا اڑ گئے ہاتھوں کے ہاں نہیں ہاں ہے واؤ آتیف ہے اس کو واؤ کو آتیفا بنا لے یا مستعنفا بنا لیں دونوں طرح ٹھیک ہے انہرفے جا رہے وہ ٹھیک ہے ابھی ہو رہی رہتا ابھی کیا سیکھا ہے ہاں اسماعی مکبرہ میں سے ہے اسپشتہ مقبرہ کون کون سے ہیں چار ہو گئے دو رہ گئے حنون اور زو چھ ستا چھ کیا سا ہررا کی سکیر ہے سمعتو کیا سا جی واحد متکل فیل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتی ان سا مشبہ بل فیل حرف مشبہ بل فیل ارف مشبہ بل فیل کون کون سے ہیں ان امتی یون یومل قیامتی غرن محجالی نمن اثر البود یت نا یوم قیاماتی یومل کی پر زبر کیوں پڑی ہے یوما مفتوح کیوں ہے یو نا یوم قیاماتی غرم اثر कौन سا مفول مفول پانچ ہے یہ کون سا ہے نہیں مفول بھی ہی تو وہ ہوتا ہے جس پر فیل واقعہ ہو ظرف یعنی مفعول فی ہی مفعول فی ہی مفعول فی, ہی مفعول فی ہی زرف ہوتا ہے نا جس میں کام ہو اب یہ آنے والا کام کس میں ہوگا قیامت والے دن میں غرن محجہ لینا یہ غرن کیا ہے اس پر فتح کیوں ہے غرن ہاں حال ہے کس سے ضلح حال کیا ہے یا تونا کی ضمیر سے سیگا کیا ہے غرن اغار کی جمع ہے اغار کی جمع اغار یہ لکھا ہوا جم اغر یہ جو نیچے ہاشی ہے اس کو بھی دیکھا کر اور محجہ لینا ہاں بابل تحجیلن اور یتیلو کیا سی گلا یتیلو سے ٹھیک ہے آگے پڑھیں گی تا پر تبر پڑھنی ہے پیش نہیں ترجولی شنی کلی پھر غلط پڑھ لیا وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے آغاز کرنا پسند تھا فی ہی جوتا پہننے میں و تا رجلی ہی اور کنگی کرنے میں و تاحوری ہی اور وضو کرنے میں وہ فی شنی ہی کلی ہی اور اپنے ہر کام میں آپ کو دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند تھا اچھا اسے کہتے ہیں جی دیکھو ترجل دائیں طرف سے مانگ نکالنا تو ان سے پوچھو کہ تنا الی ہی جوتا پہننا پھر صرف دایا پاؤں ہی پہن لو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دائیں طرف سے مانگ مطلب مانگ درمیان سے نکالتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ آپو خواہ بہ آپ کی مانگ آنکھوں کے درمیان میں ہوتی سر کے درمیان میں سے آغاز دائیں طرف سے کرتے کنگی کرنے میں مانگ نکالنے کا آغاز دائیں طرف سے پھر بائیں طرف ایسے ہی جوتا پہننا پہلا دایا پھر بایا گدو کرنا پہلے دایا ہاتھ پھر بایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بین ایفوخ آنکھوں کے درمیان ناک کی سیدھ میں درمیان میں سے چلیں آگے وہ ان ابھی ہو رہی رہا تھا ردی اللہ تعلی انہ ابو ہو رہی الله ردی اللہ سے روایت ہے کالا انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تم جب تم ودو کرو فبد تو شروع کرو آغاز کرو بی میا امینکم اپنے دائیں جانب سے بی میا امینکم دائیں جانبوں سے اخرجه الاربعه اس کو چاروں نے نکالا ہے وصححه ابن خزیمہ تا اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے یہ اربع سے مراد کون ہیں سنن سنن اربعہ والے یعنی ابو داؤد نسائی ترمذی اور ابن ماجہ سہا حبن خزما ابن خزما ابن نے اس کو صحیح کہا ہے ہاں جی <تصفيق> طبن شعبہ تعلی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ماسا ہے بھی ہی تو آپ نے اپنی پیشانی کا مسا کیا وہ اور اماما پگڑی کا مسا کیا بالخوفین اور موزوں کا اخراجہ ہو اس کو مسلم نے نکالا ہے ناسیا ناسیہ کہتے ہیں یہ سر کے بال ابتدائی سے کے سر کے ابتدائی سے کے بال ناسیہ پیشانی ہمارے کچھ رضوان الٹی چال چلتے وہ ماتھے کو پیشانی کہتے یہ ماتھا ہے پیشانی سر کے ابتدائی بالوں کو کہتے ہیں یہ پیشانی ہے یہ ماتھا ہے جب عربی میں کہتے ہیں اردو میں ماتھا یہ ناسیا ہے پیشانی ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے پگڑی باندھی ہوئی تھی یہاں پہ کر کے پیشانی کے بال نگے تھے تو جتنا سر ننگا تھا ادھر مسا ہو گیا باقی پگڑی پر مسا ہو گیا تو داوا والوں کی طرح یہاں پہ ٹوپی رکھنے کا ثبوت مل گیا وہ ادھر کر کے ٹوپی رکھتے ہیں چھوٹی سی ٹوپی سر پہ رکھی ہوتی ہے مسلموں نے نبالگ سی اور ادھر کر کے ٹکاتے ہیں پتہ نہیں کیا طریقہ ہے وہ گرتی بھی نہیں ہے پھر بڑی تیز موٹر سائیکل بگاتے ہیں گرتی بھی نہیں ہے ماسا مسا کیا بھی ہی اپنی پیشانی کا وال امام تھی اور اماما کام بن ناسیا ناسیہ ناسیات کا یہ ناسیا پیشانی کے بال انل المغیرہ ابن شعبہ تا اب دیکھیں مغیرہ غیر منصرف ہے ایک تو یہ نام ہے دوسرا اس میں تانیس ہے غیر منصرف پر کسرا نہیں آتا اس پہ کسرا کیوں آ گیا وہ انل مغیراتا انل مغیراتی آنا تو اور بھی کئی جگہوں پر آتا ہے ہاں علی لام آنے کی وجہ سے غیر منصرف پر جب علی فلام آ جائے تو اس پر کسرہ داخل ہو جاتا ہے غیر منصرف پر جب علی فلام آ جائے تو کسرہ آ جاتا ہے کلاس میں حاضر ہو دماغ آپ کا کہیں اور ہے وہ انل مغی وا تبنی لفظ ابن کے نیچے زیر کیوں پڑی ہے ہاں لفظ ابن جب دو علموں کے درمیان آ جائے دو ناموں کے درمیان لفظ ابن آئے تو ما قبل کی صفت اور ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے ما قبل کی صفت اور ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے یہ مغیرہ کی صفت ہے اور مضاف ہو رہا ہے شعبہ کی طرف شبہ مضافیل ہے اور لفظ ابن مضاف مضاف مضافل ہے مل کر یہ دونوں کیا بنے گے مغیرہ کی صفت چلیں آگے رب اللہ ابدا ابدی اباسا بلو مسلم کا نبی نبی نبی نبی نبی نبی کے کے بارے میں طریقے کے بارے میں عبدا بیمہ بادہ اللہ, اللہ, نے بی اللہ بھی ہی جہاں سے اللہ نے شروع کیا, جہاں سے اللہ نے شروع کیا اسی طرح بلفظ امری امر کے لفظ کے ساتھ اسی طرح امر کے لفظ ہوا مسلم ہوا اور یہ حدیث مسلم میں خبر کے لفظ کے ساتھ ہے بس صبر تو کرو ابھی جابر عبد الله رضی اللہ عنہما جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فی صفتی حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کے بارے میں کالا کے آپ نے فرمایا ابدا اُ بیما باد اللہ بح شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے ابدا شروع کرو آغاز کرو بما باد اللہ بہ جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے اخرجہ بلخل عمری امام السائی نے اس روایت کو نقل کیا ہے امر کے نفل کے ساتھ ابدا اُ کے ساتھ اور مسلم میں ہے بل اف دل خبر خبر کا لفظ یعنی اب دا میں شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا آپ صفا مروا پہ پہنچے تو آپ نے یہ آیت پڑی ان صفا ول من شعائر اللہ ان صفا ول من شعائر اللہ صفا اور مروا اللہ کے شعائر میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے صفا کا نام اللہ نے پہلے لیا ہے مروا کا نام بعد میں لیا ہے لہذا ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے شروع کیا اللہ نے صفا سے شروع کیا نا ان صفا ول مروا لہذا صفا سے پہلے شروع کریں گے صفا پہ چڑھ کے طواف سڑی صفا مروا کی جو ہے اس کا آغاز ہوگا صفا سے مروا پھر مروا سے صفا حجمہ تین حج میں بھی اور عمرے میں بھی دونوں تو یہاں پہ یہ حدیث ذکر کی ہے یہ بات آپ نے کب فرمائی تھی حج کے موقع پر جب سفا پہ چڑھے اور کہا ابدا او بیما باد اللہ یا ابدا او بیما بادا اللہ حبی اور یہ باب وضو کا چل رہا ہے ابن حجر اس کو وضو کے باب میں لے آئے ہیں حدیث حج والی اور لے کے کدھر آئے ہیں وضو کے باب میں کیوں ہاں وضو بھی وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا اللہ نے کہا کائدہ حکم تو مل سلا فوکسلو وجوہ کم تو چہرے سے اللہ نے آگاد کیا یعنی ترتیب وضو کی جو ہے اس ترتیب کے مطابق وضو کرنا ہے ترتیب کے اندر گڑبڑ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں وضو کی ترتیب فرض نہیں دو دو دو کی پہلے پاؤں دھو لو پھر منہ دھو لو ٹھیک ہے پھر سر کا مسا کر لو پھر وادو دھو لو ودو ہو جائے گا ایسی بھی مخلوق ہے پھر لیٹ اتنا زیادہ لیٹ تو یہ حدیث لا کے انہوں نے اشارہ کیا اس بات کی طرف آپ بھی دے پائے کہ بدو کی ترتیب فرد ہے جہاں سے اللہ نے شروع کیا وہاں سے شروع کرو اب دیکھو اللہ نے تو کہا فنسلو وجو ہاکم چہرے کو دھو لو آپ پہلے ہاتھ دھوتے ہو پھر کلی ناک میں پانی ناک جھاڑنا پھر چہرہ دھونے کی باری آتی ہے یہ کیا ہے اصل میں یہ کلی کرنا ناک میں پانی چرہانا یہ بھی تو چہرے کے اندر ہی شامل ہے چہرہ دھونے میں ہی شامل ہے یہ کام میں چہرہ دھونے سے خارج نہیں ہے پگسلو وجو ہاکم بج وج اس کو کہتے ہیں جس سے مواجہ ہو سامنا ہو دوسرے کا سامنا بندہ جسے کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وج مواجہ کرنا سامنا کرنا تو جب بندہ دوسرے کے سامنے ہوتا ہے گفتگو کرتا ہے تو اس کا منہ بھی سامنے ہی ہوتا ہے ناک بھی ہاں ہاتھ پہلے دھونا کو فرض نہیں لیکن اس آدمی کے لیے فرض ہے اس طریقہ تھا منامی ہی کیوں فی نہ ہلا ادری اینا باتت اس لیے پہلے ہاتھوں کو دھوتے ہیں کہ یہ پہلے صاف ہو اگر یہی مطلب گارے کے ساتھ بھرے ہوئے ہوں اور آپ کہیں کہ جی میں نے چہرہ ہی دھونا ہے پانی لیں اور سیدھا مار لیں چہرے پہ کیا ہوگا یعنی چہرے کی صفائی ہاتھوں کی صفائی پر موقوف ہے ہاتھ صاف ہوں گے تو چہرہ صاف ہوگا نا اس لیے پہلے ہاتھ دھوئے چہرہ چہرے کے بعد پھر وہی وہ راس اس لیے کانوں کا مسا و دارا نی یو بنادن ذریف انہیں یعنی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودو کرتے ادار الما اللہ مرفاقی ہی تو پانی کو گھماتے ادارہ گھماتے پانی کو اللہ مرفا قی کو پر یعنی کہ ہاتھ سے یوں پانی ڈالتے کوہنیوں پر گھومتا یا پھر اوپر سے پانی ڈالیں اور کونی پر گھمائے پانی مطلب یہ ہے کہ کونی اچھی طرح سے دھو لی جائے اخرجہدارا کتا نہیں یو اس کو دار پتنی نے نکالا ہے بھی ان ضعیف ضعیف سند کے ساتھ یہ قاسم بن محمد بن عقیل اس کی سند میں ہے جو کہ متروک ہے لہذا یہ سند ضعیف ہے وہ دھونا ہے اس کے ساتھ یہ نہیں کہ پہلے دھو لیا اس کے بعد پھر اس طرح کرنا ہے یہ نہیں کہا وہ تو تین سے زیادہ مرتبہ ہو جائے گا پہلے اسی طرح پانی لے کے دھو لو یا ادھر سے دھو لو مطلب اس کو کونے کو چیز طرح دھونا ہے روایت ذہیت ہے اچھی طرح اسبی گل وزو جو آ گیا ہے تو عصبی گل وزو والا کام کریں وضو اچھی طرح سے کریں کوئی جگہ خشک نہ رہے یہ مطلوب و مقصود ہے چلیں ولم يكن باسم الله يعني حضره ابو احمد وعمر بن عبد الله حضر ماذا باسم هذه جيد بطيئ ان سعيد بن زيد و ابي سعيد حضره فقال احمد الله يسبك ابو هريره من الله تعالى رام رضو الم یاسل وسلم نہیں وضو اس شخص کے لیے جو نہیں ذکر کرتا اللہ کے نام سے آ اس کو محمد و ابو داولود حصہ نکالا ہے احمد الرب داؤد نے ماجہ اور ابن ماجا نے اسلام ضعیف اور اس کی سب ذریعہ مرتب بھیج دی ہے اور دل وزیر الدید بل ہے اور دل ہے ہے بن سے نحوہ اسی طرح, اور اسی طرح سعید بن نحوہ ابو سعید سے بھی اسی طرح کی روایت نقل کی ہے ان ابھی ہو رہی تھا اللہ کالا سید دینا ابو ہو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوع لمن لم يذکر اسم اللہ علیہ وضوع نہیں ہے اس کا جس نے اس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا اخرجہ ہو احمد و ابو داودہ اس کو نکالا ہے احمد اور ابو داود نے اور ابن ماجہ نے بھی اسنا دن ضعیف سند کے ساتھ ب ترمدی ان سعید ابنِن اور ترمذی نے اس کو روایت کیا سعید ابن زید سے وہ ابی سعید اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ اسی طرح وہ احمد اور امام احمد نے کہا ہے لا یتبی ہی شعی اس بارے میں کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے تو غلو کے لیے بسم اللہ پڑھنا یہ فرد ہے چاہے بسم اللہ پڑھنے چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ اللہ کا نام ذکر کرنا بسم اللہ پڑھنے سے بھی اللہ کا نام ذکر ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بھی اللہ کا نام ذکر ہو گیا روایت یہ حسن ہے حسن درجے کی روایت ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے جب میں ترمدی والی روایت حسن ہے جو نے منع چلو آگے <سؤال> آن اپنے باپ سے بہت الزا تھی کبھی کرنے میں ہے اور اس <سؤال> سوری کھڑا ہو جا وہ مشرفی انجتی ہی رضی اللہ طلحہ بن مصرف اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اور آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یکسلو بین المد مداطی وسطن آپ فاصلہ کرتے تھے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں یعنی پہلے تین مرتبہ کلی کر لی پھر تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھا لیا اخراجہ ابو داودا اس کو ابوداود نے نکالا ہے بھی ان ضعیف ان ضعیف سند کے ساتھ طلحہ بن مصرف کے والد مصرف طلحہ تو سکا تابعین میں سے ہیں لیکن اس کے والد مصرف مجہول ہے مجھول الحال اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اکٹھا کرنا چاہیے کلی کرنا ناک میں پانی چڑھانا اکٹھا ایک ہی مرتبہ اگلی حدیث میں اس بات کی وضاحت آ جائے گی ضعیف حدیثیں نقل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں آپ پریشان نہ ہوں وہ حسن ہے بشملہ والی روایت حسن ہے تعدد ترخ کی وجہ سے کئی سندیں ہیں اس کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل ہے یہ آپ جب اصول پڑھیں گے حدیث کے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ